الحمد للہ آج کے مجلس میں صرف دو باتیں انہیں اچھی طرح سے سمجھتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ رکھنا فرض اللہ تعالیٰ نے پرانے مجیز میں فرمایا ہے خوطیبہ علی کمفیم و کما قوتیبہ اللہ اے اہل ایمان تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھا اور روزے کو فرض کرنے کا مقصد بھوک ہڑتال نہیں ہے مقصد ہے متفق اور پرہیزگار بننا واپڈا والوں کے پاس بجلی کی کمی ہوتی ہے تو وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تھا کے پاس رزف کی کوئی کمی نہیں ہے کہ ایک مہینہ آپ کا دوپہر کا کھانا اللہ تعالیٰ بند کر کے اور لوڈ شیڈنگ کرنا چاہتا ہے یہ مقصد نہیں اللہ کو مقصد ہے مستفیق اور حیضگار بننا روزہ خرض شروع اسلام میں یہ تھا کہ اللہ تعالی نے اجازت دی تھی وہ اللہ دینا یوسیف کو فدیہ سُن کا جو آدمی طاقت رکھتا ہے فدیہ دینے کی وہ فیدیہ دے دیتا روزہ نہ رکھتا اس کے بعد اللہ سبحانہ نہ ہوا نے اس پہ اگلی آیت نازل کی کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے اس میں ہدایت ہے رہنمائی ہے اور یہ ہدایت کا سرکشمہ ہے تمن شاہدہ شاہرا پھل یا لہذا تم میں سے جو آدمی بھی رمضان کا مہینہ پالے اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے رہی بات مسافر اور مریض کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی مسافر ہو یا مریض ہو فحستا تم ان ایامین بخر وہ بعد کے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے فریے کا حکم منسوخ کر کے روزے کو لازم کر کے اللہ کیا کرنا شرطہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یورید اللہ بھی قبل یوسرا اللہ تمہارے اوپر آسانی کرنا چاہتا ہے ولا یورید بھی قبل یسرا اور تمہارے اوپر ترجیح نہیں کرنا چاہتا دوسرا فائدہ والی میرون ہپ جاتا تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو اگر کوئی آدمی پہلے سیلیا دے لیتا تھا تو روزوں کی تعداد پوری نہیں ہوتی تھی کچھ روزے رکھ لیے کچھ سیلیا دے لیا اب اللہ نے روزے کو لاد قرار دے دیا تاکہ رتک میر الادا تاکہ تم روزے کی تعداد گنتی پوری کرو اللہ علامہ ادا ہوں اور اللہ نے جو تم کو ہدایت دی ہے اللہ تعالیٰ کی تم بڑائی اور بزرگی بیان کرو اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو چار مقاطف اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو آج بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ روزہ نہ رکھے فدیہ دے لے مسافر یا مریض اللہ تعالی نے پہلے یہ رخصت دی تھی بات میں منسوخ کر دی جو آدمی بیمار ہے اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے روزہ چھوڑ دے سردیوں کے دنوں میں چھوٹے چھوٹے دن آئیں گے روزہ رکھ لے روزانہ نہیں رکھ سکتا ایک دن رکھے دو دن نہ رکھے فرض نہیں ہے کہ تیس روزے ایک مسلسل رکھنے ہیں تیس روزے رکھنے ضروری ہیں تین مہینوں کے اندر تیس روزے پورے کر لیں سردیوں کے چھوٹے چھوٹے دن جن میں ویسے ہی بندہ روزے پہ ہوتا ہے سردیوں میں عام طور پہ کھانا ہی بندہ دو ٹائم کھاتا ہے اور روزہ رکھنا تو کوئی مشکل ہی نہیں اور مریض آدمی کا تو ویسے ہی کھانے کو دل نہیں کرتا تو مریض کے لیے روزہ رکھنا سردی میں بڑا آسان ہے ہاں کوئی آدمی رمضان کے دس روزے اس نے رکھے اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا اور پندرہ تاریخ کو فوت ہو گیا رمضان کی چار یا پانچ روزے اس کی زندگی میں آئے اور وہ رکھ نہیں سکا کہیں بخاری کے اندر حدیق آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مماتا وہ نہیں پیا من سام و جو آدمی فوت ہو گیا اور اس کے اوپر روزے فرض تھے وہ روزے رکھ نہیں سکا تو جتنے روزے اس کے رہ گئے ہیں چار پانچ روزے اس کے اولیاء اس کی طرف سے روزہ رکھیں اولیاء وراثت لینے کے لیے تو سارے بھاگتے ہیں ان کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا ایک آدمی لمبا عرصہ بیمار رہتا ہے دو تین چار سال بیمار رہتا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا اس کے اولیاء اس کی طرف سے روزہ رکھیں اس کے بیٹے ہیں اس کے پوتے پڑپوتے ہیں اس کے نباتے ہیں اس کے بھائی ہیں اس کے والدین ہیں اس کے چچا ہیں تایا ہیں چچا چچاد بہن بھائی ہیں یہ سارے اس کے ہیں وہ دو دو تین تین روزے بھی اگر مل کے رکھیں گے تو میت کی طرف سے روزے پورے ہو جائیں گے یہ اللہ نے بڑی آسانی کر دی ہے یہ تو تھی ایک بات کہ روزہ رکھنا فرض ہے اس کے بغیر گزارا نہیں اور یہ بھی یاد رکھنا وہ بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک روزہ نہ رکھے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ روزے کو مانو کہ روزہ فرض ہے اللہ نے حکم دیا روزہ رکھو اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نماز پڑھنا روزہ رکھنا روزے کو صرف ماننا نہیں دوسری بات وہ ہے تحری سے متعلق شہری کا وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ علوم و حتاط العب المین القیت السود من الفجر چہی سپیدر صبح شروع ہو اور جب صادق شروع ہو کھانا پینا باندھو شروعاتی مستیام رات تک سے روزہ پورا کرو یعنی مغرب تک اچھا حدیث میں تھوڑی چیز کے اندر مزید رخصت ہے آیت کا تقاضہ تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر آج وقت تھا تین بج کے پینتالیس منٹ پہ چی تین بج کے پینتالیس منٹ ہوئے اور اس کے بعد آپ ایک لکمہ بھی حلق سے نیچے نہیں انتظار بلکہ جو منہ کے اندر چبا ہیں وہ بھی نہیں نگل سکتے لیکن دین نے اتنی سختی نہیں کی تھوڑی سی نرمی رکھی وہ نرمی کا رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آزان ہو رہی ہو جو ہی آزان شروع ہو آپ کھانا پینا چھوڑ دیں ازانے دو فیس کی نبی رسلاۃ السلام کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی رات کو جس کو شہری کی اذان کہتے ہیں بعض لوگ غلطی سے اس کو تحجد کی اذان بھی کہہ دیتے ہیں وہ تحجد کی اذان نہیں ہوتی وہ تحجد سے روکنے کے لیے ہوتی ہے شہری کی اذان ہوتی ہے نویل اخلاق اقلا فرماتے ہیں بلال رضی اللہ تعالی تعالیٰ رات کو اذان دیتے ہیں ان کی آزان تمہیں سحری سے نہ روکے وہ اذان اس لیے دیتے ہیں تاکہ تحجد پڑھنے والے بخ کر دیں اور شہری کھا لیں اور جو سوئے ہوئے ہیں وہ بھی اٹھ جائیں اور شہری کا بندوبست کر لیں کھاؤ پیو حقاب کے عبداللہ اب نے انہیں مختوم ادان دے صحابی کہتے ہیں یہ نبینا آدمی تھے اور جب تک انہیں کوئی آ کے بتاتا نہیں تھا کہ صبح ہو گئی اس وقت تک وہ ادان نہیں دیتے تھے یعنی کہ اگر تین بج کے پینتالیس منٹ کا ٹائم ہے موزن نے اگر دو منٹ لیٹ کر دی ہے چار منٹ لیٹ کر دی ہے ادان آپ کھا پی ہی سکتے ہیں کیونکہ نبی نبیر اصلاط والسلام نے رخصت دے دی کہ جب تک اتنے امر مقتوم آزان نہ دے تم کھاؤ پیو اچھا اب آزان شروع ہو گئی کسی آدمی نے نوالہ اٹھایا ہے منہ میں ڈالنے کے لیے اور اذان شروع ہو گئی کسی نے پانی کا گلاس پکڑا ہے پینے کے لیے اور اذان شروع ہو گئی اب کیا کرے نبی کریں اللہ اسلاط اسلام کرواتے ہیں کہ جب آزان شروع ہو جائے جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہے وہ کا پی ہو جب تمہیں سے کوئی آدمی ادان کو سنے اور یبھی پیالہ پرتم اس کے ہاتھ میں ہو پلا یا راہ تھکا یا پنو کا بن ہو تو اس کو رکھ نہ دے بلکہ جو ہاتھ میں ہے نا اس کو کھا پی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تک ادان ہوتی رہے کھاتے رہو کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ایسی بات نہیں ہے آزان شروع ہو جائے کھانا پینا پانا ہاں ہاتھ میں آپ کے جو چیز ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں آزان شروع ہونے کے بعد اور جو سامنے پڑا ہوا اس کو نہیں چھیڑنا یہ تحریر کے بارے میں اصول اور طریقہ کار ہے ایک آخری بات وہ یہ کہ ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ نبی اصلاح اسلام نے فرمایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ آدان دیتے ہیں کس لیے تحری کا بتانے کے لیے لہٰذا جب وہ ادان دے اس کے بعد کھاتے پیتے رہو عبداللہ اللہ ابن مخصوم رضی اللہ تعالی عنہ ادان دے تو پھر کھانا پینا بند کر دو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شہری کا وقت بتانے کا طریقہ کیا تھا آزان یہ نہیں کہ روزے داروں نبی کے پیاروں جس طرح آج کل لوگ شور بچاتے ہیں یہ طریقہ نبی علیہ السلام کا نہیں ہے آپ کا طریقہ کیا تھا آپ آزان دلواتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ شہری کا ٹائم شروع ہو گیا ہے ادھر تو کئی لوگوں نے یہودوں نے سارا کی طرح وہ گٹر بجانا شروع کر دیے سیرن بجاتے ہیں یہ تو یہودی کرتے تھے عیسائی کرتے تھے ٹلیاں بجاتے اور وہ سینگ کے اندر پھوک مارتے تاکہ لوگ ان کی عبادت کے لیے جمع ہو جائیں یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے مسلمانوں کا طریقہ آزان دینا شہری کے لیے بھی آزان استعری کے لیے بھی آزان شہری کا وقت شروع کب ہوگا آزان شہری کا وقت ختم کب جب ہوگا پھر بھی آزان یہ ہے مسلمانوں کا طریقہ کار اللہ سبحانہ ہوا تو اعلیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وما علیہ علیہ علیہ.